أعوذ بالله السميع العليم من همزه و نفخه بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے جو بے رحم والا نہایت مہربان ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ ان نہ زلزلہ تصاطی شعیون عظیم یقینا قیامت کا اس گھڑی کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یوم پالون ہا تم اسے دیکھو گے تد ہلو کل مردعتن تو ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا و طالکل ذاتی حمل حملہ اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی و النَّاسَ سکارا اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو مدہوش نشے میں وَمَا ماہم بھی سکارا وہ نشے میں نہ ہوں گے ولا کنہ آذاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے ومن سمجاد غیر علم و طبیق اللہ شیفان مرید اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ایسا بھی ہے کوئی کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے مَنْ فَإِنَّهُ إِلَى اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ جس کا وہ والی بنایا جس نے اس کے ساتھ دوستی لگائی شیطان کے ساتھ تو وہ شیطان اس کو یقیناً گمراہ کر دے گا اور اس کو جہنم والے راستے آگ والے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا آگ کا راستہ دکھائے گا یا لوگوں اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہوا بن تو یقیناً ہم نے ہی تم کو مٹی سے پیدا کیا تمام پھر نطفے سے ثُمَّ مِنْ عَلَاقَةٍ پھر جمع ہوئے خون سے ثُمَّ مِنْ مُزْغَةٍ مُخَلَّاقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّاقَةٍ پھر ایک بوٹی سے یا لو سے تام الخلقت یا غیری مخلقہ ناقص الخلقت لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تَاكِہِ ہم تمہارے لئے بیان کریں واضح کر دیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں ثم نخرجكم طفلا پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں لیت ثم لتبلغوا اشدکم پھر تم اپنی جوانی پہنچو و منکم من يتوفى اور تم میں سے کچھ ایسا کچھ ایسے ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں و منکم من يرد الى ارض العمر اور کچھ ایسے ہیں جو کہ لوٹا دیے جاتے ہیں رزیل عمر کی طرف لِقَيْ لَا يَعْلَمَ من بَدِعِلْ مِنْ شَيْئَا تاکہ جاننے کے بعد وہ نہ جانے وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تو دیکھے گا زمین کو خشک مردہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تو جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا احتزت اس نے حرکت کی ورابت اور وہ بڑی وأنبتت من كل زوج بهيج اور اس نے ہر قسم کے با رونق جوڑے اگائے ذالک بِأن اللہ هو الحق یس وجہ سے کہ اللہ تعالی حق ہے و أنه یحیی الموتى اور یقینا وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے و أنه على کل شیء قدیر اور یقینا وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وَأَنَّ لَّا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَتُ مَن فِي الْقُبُورِ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے منیر اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے بغیر رہنمائی ہدایت کے اور بغیر واضح روشن کتاب کے ثانیہ اس حال میں کہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے لہو فدن خزون یوم القیامتی عذاب الحریق اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو آگ کا جلنے کا عذاب چکھائیں گے غالی کبھی قدمت اداخ یہی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا وان اللہ علیہ سم بذلام للعابد اور یقینا اللہ تعالی بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے امین الناس یعبد الله على حرف اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر فین اصابه خیر اطمئن به اگر اس کو خیر پہنچتی ہے اطمئن به تو اس پر بڑا مطمئن رہتا ہے وہ ان عصابت ہو اور اگر اس کو کوئی آزمائش آن پہنچے ان مطالبہ علاوج ہی تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے خصیرت دنیا والا وہ دنیا اور آخرت کا اس نے نقصان اٹھایا لال خسرالمبین یہ واضح خسارہ اور واضح نقصان ہے یدر اللہ يضره ينفعه کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان دیتی نہ فائدہ یقیناً واضح دور کی گمراہی ہے دلال البعید دور والی گمراہی ہے قرب المن نفری وہ اسے پکارتا ہے کہ یقیناً جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے لبئس ولبئس وہ اپنا برا ساتھی ہے اور برا دوست ہے انہار یقین اللہ تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک سال اعمال کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں ان اللہ يفعل ما يريد یقین اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے مَا كَانَ يَدُنُّ مَن كَانَ يَدُنُّ أَلَّي يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ جو شخص یہ سمجھتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور ہی آخرت میں فلیم دن علت سما تو وہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکا لے تمخا پھر اسے کاٹ دے فلیم پھر وہ دیکھے بننا کئی داغیز کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے مطلب ہے یہ کہ کافر لوگ اہل ایمان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ یوں ہی مرتے مراتے رہیں گے اور آخر تو ان کا ایمان اور یقین ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو یہ سمجھتا ہے نا ٹھیک ہے تو آسمان پر ایک رسید اٹکائے اور پھر اسے کاٹ دے تاکہ یہ اوپر نہ چڑھ سکے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لے اگر ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ کام ان سے ہو نہیں سکے گا کافروں سے نہ آسمان پر وہ رسید باندھ سکتے ہیں نہ ہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو روک سکتے ہیں یہ چاہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی جو مدد اترتی ہے مسلمانوں پر اس کو کاٹ دیا جائے یہ رسیٹا کے آسمان کے نات اسی طرح ہم نے اس کو واضح نشانیاں نازل کیا ہے وأن اللہ من اور یقیناً اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے جو ایمان عیسائی اور اور شرک کیا ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان اللہ اللہ شہید یقینا اللہ ہر چیز پر گواہ ہے تر ان يسجد له من حق کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے سیدا کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور جانور بھی اور بہت زیادہ لوگ بھی اور بہت زیادہ وہ لوگ جن پر عذاب ثابت ہو چکا بم یوین اللہ فم مکرم اور جسے اللہ ذلیل کر دے جس کی اللہ احانت کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ان اللہ علم یا شاہ یقین اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے هؤلاء ان خصمان يختصبون في ربهم یہ تو جھگڑا کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا فلذین کفروا قُطعت لهم ثياب من نار تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے یصب من فوق رؤوسهم الحميم ان کے سروں کے اوپر گرم پانی کھولتا ہوا پانی جائے گا سارو معافی بتون ہی ولود وہ پگھلا دے گا اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے ولود اور ان کے چمڑے بھی پگھلا دیے جائیں گے وال ہم مقام امن ادید اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں کلاما آرادن عید افیحہ جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے غم سے نکل جائیں وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے کو عذاب الحریق اور چکھو جلنے کا عذاب ان اللہ یدخیروا الذین آمنوا اعملوا صالحات جنات تجری من تحتها الانہار یقین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح عمال کی ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں یحلون فیہا من اسابر من دہب والعلعہ اس پہ وہ پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی ولی باسہم فیھا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشمی ہوگا ریشم کا ہوگا وہ ہدو ال طیب من القول اور انہیں پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کی گئی وہ ہدو ال صراط اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی ہدایت کی گئی ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام اللہ کی جال الناسی صوا کے فی الب یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مستد حرام سے کہ جسے ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہیں اور مئی دفیح بالح دن اور جو اس میں کسی ظلم کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے گا من عذاب علیم ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے اور جب ہم نے ابراہیم کو جگہ دی بیت اللہ کی بیت اللہ کے لیے ہم نے جگہ متعین کر دی ابراہیم کو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سیدا کرنے والوں کے لیے پاک کر وہ حج اور لوگوں میں حج کا اعلان کر یا وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل وہ الامرن اور ہر سواری پر شدہ تزمیر شدہ کہتے ہیں کہ ایسا گھوڑا یا اونٹ جس کو اسپیشل بھاگنے دوڑنے کے لیے تیار کیا گیا جی کرتے پہلے کھلا کھلا کے کھلا کھلا کے جانور کو موٹا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو گھوڑے کو خوب دوڑاتے ہیں خوب دوڑاتے ہیں دوڑا دوڑا کے اس کی چربی ساری ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اتنا کڑیل اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے تھکتا نہیں اسی طرح اونٹ کو تزمیر کرتے ہیں اس کو بھی کھلاتے ہیں پھر ایستے ایستے اس کی خوراک کم کرتے ہیں اور اس کو او نہ اوپر دھوپ پہ باندھ دیتے ہیں حتیٰ کہ اس کی جو کوہان ہے وہ بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہے جامر تزمیر شدہ یا زامر لاگر کمزور سواری یعنی کہ یہ دونوں پر بولا جاتا ہے طاقتور ترین بھی اور کمزور ترین بھی ہر قسم کی سواری پر وہ آئیں گے یہ عتی نمین کلی فجن وہ آئیں گے ہر کھلے دور کے راستے سے منافع لهم تاکہ وہ اپنے نفع کی چیز کو حاضر ہوں فی معلومات اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں علامہ ان چوپاؤں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں بس مِنْهَا میں سے کھاؤ اطمول اور تنگ کو وہ اپنی میل اپنی کو اور گھر کا طواف اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے فہ واخیر <لَّه> تو وہ اس کے لیے بہتر ہے تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں اللہ علیہ <عَلَيْكُم> مگر وہ جو تم پر پڑے جاتے ہیں گندگی <زُّور> سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو تو جن جن جانوروں کے بارے میں وضاحت آ گئی ہے کہ یہ جانور حرام ہے. ان کے علاوہ باقی سارے جانور حلال ہیں انعام جانور سارے حلال ہیں اللہ ما اللہ علیکم ہاں وہ جانور جو تمہیں قرآن حدیث میں بتا دیے گئے وہ حرام ہے بس اللہ وشرقی نبی اس حال میں کہ اللہ کی طرف یکسو ہونے والے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے فَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَأَنَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا فَتَخْتَفُهُ تَعِرُو تو اس کو پرندے اچک لیتے ہیں او تَحْوِي بِهِ الرِّعُ فِي مَقَانٍ سَحِيقٍ یا پھر اس کو ہوا گرا دیتی ہے دور والی جگہ میں لالک یہ فَمَنْ يُعْزِمْ ش جو اللہ کے شاعر کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو یقیناً یہ دلوں کے تقوے سے ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّا تمہارے لئے ان میں ایک مقرر وقت تک کئی فائدے ہیں ثم مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کی طرف ہے ولیکلیمت مَنْ مِن منسکل اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کی جگہ بنائی ہے یا حلال ہونے کی جگہ تاکہ وہ, اس پر اللہ، تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں ان جانوروں پر جو ان کو اللہ نے دیئے ہیں فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ تو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے فَلَهُ أَسْلِمُ تو اس کے لئے متی فرما بردار ہو جاؤ وَبَشِّرِ الْمُقْبِتِينَ اور خوشخبری دے دیجئے خوشو کرنے والوں کو عاجزی کرنے والوں کو اللہ دین اعجاز کر اللہ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُل ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جو ان کو پہنچتا ہے وہ اس پر صبر کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں بلبنا جلکم شاہی اور قربانی کے بڑے جانور قربانی کے اونٹ ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں میں سے بنایا ہے فَذْقُرُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَافَ تھا تو ان پر اللہ کا نام ذکر کرو تین پاؤں پر کھڑے کر کے سواف کہتے ہیں جب جانور تین پاؤں پر کھڑا ہو تو اونٹ کا ایک گھٹنا باندھ کے تین پاؤں پر کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اس پر نحر کرو فَإِذَا فا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا باقی لٹا کے جنوب تو جب اس کے پہلو گر جائیں لگ جائیں زمین پر فقل اومین ہاپس میں سے کھاؤ وہ ولمخترا اور کھلاؤ مستقل سوالی کو ولمر اور آرزی سوالی کو کئی مستقل مانگنے والے ہوتے ہیں کئی آرزی طور پر مانگتے ہیں پوری ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں یہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے نا <تصفح> اسی طرح ہم نے مسخر کیا ہے اسے تمہارے لیے اللہ کم تاکہ تم شکر کرونا اللہ ولا ولا منكم اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا نہ ہی اس کے خون اور لیکن اس کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے کدا علقاصم اسی طرح اس نے انہیں مسخر کیا تمہارے لیے ریتوقر اللہ علامہ ما کم تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو علامہ ما کم کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے وبشر محسنین اور خوشخبری دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو ان اللہ یدافعو ان اللہ دین آمنو یقین اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لے آئے ان اللہ لا یحب قل کفور یقین اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا کو <تصفح>